امام کھڑا ہے سمجھائیے نا نعم. کیوں کیونکہ امام کس کی عبادت کرتا ہے اللہ کی مقدی کس کی عبادت کرتا ہے نعم. اللہ کی امام کے پیچھے پیچھے کرتا ہے یا آگے بڑھ کر نعم. امام رخو میں ہو مقدی سڑکیں چلا جاتا ہے نہیں نہ جاتا تو بھائی تکلیف کا یہی معنی ہے پیر صاحب کہتے ہیں واضح کرو جیسے یہاں امام بھی خدا کی عبادت کرتا ہے مقدی بھی نعم. لیکن اس کے پیٹھے پیچھے اس کے اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ عبدی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور ہم ان کے مقلد بھی کتاب و سنت پر لیکن ان کے پیچھے پیچھے کیوں بھائی اب غیر مقلد کا معنی پھر سمجھیں ایک امام ہے ایک مقدی ہے ایک وہاں ناراض ہو کر کھڑا ہے کہ نہ میں امام بنتا ہوں نہ مقدی بنتا ہوں وہ غیر مقلد ہے کیونکہ وہ نہ تو اتباع کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے اب یہ مقدی ہے یہ اس کا شکر گزار ہے امام سے اور اللہ کا نبی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر امام کے آگے بڑھ گئے تو ڈرو مسلم کی حتیض ہے تمہارا چہرہ گدے کا چہرہ نہ بن جائے تلخیسر میں ابن حضر نے اور شیطان کے لفظ استعمال کیا ہے میں خدا کی مخالفت کا نام ہے یا رسول کی نہیں نہیں امام کی مخالفت امام کی مخالفت ہی اللہ تعالیٰ کا نبی ڈرا رہا ہے کہ اگر امام کی مخالفت تھی تو یاد رکھو میں اللہ کا نبی یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ تمہاری شکلیں مضبوط ہوں تو دیکھیے میں نے یہ آیت میں بیان کی مولانا صرف لفظی ترجمے کے چکر میں ہیں حضرت قرآن پاک کا مفہوم جو موجود ہے اور تقلید میں مولانا فرماتے ہیں کہ حکم نہیں بتایا کیوں بھئی اللہ جت بات کا حکم دیں وہ ضروری ہوتی ہے یا غیر ضروری تو باد کے معنی ضروری ہوتا ہے نا اتی اللہ اطی الر رسولہ یہ حکم ہے یا نہیں بد طبع سبیرہ بنا نہ حکم ہے کہ نہیں فصل ذکر حکم ہے کہ نہیں ادھر راجا اللہ جہاں کا ہے کہ نہیں ملید. جب اللہ نے حکم دیا تو بجوگ ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہوا ملید. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں میں نے تاریف تقلید بیان کر دی مثالوں سے سمجھا دی میں نے تقلید کا حکم بتا دیا آپ لوگوں کو اور کہتے کس نے واجب کیا جو بھی یہ قرآن کس کا ہے اللہ نے حکم دیا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو تقلید واجب قرار دی نہ جاننے والے پر کہ وہ جاننے والوں کی تقلید کرے اس بات میں وہ پھر میں واضح کر دوں پیر صاحب پھر کہیں گے کہ آپ نادان ہیں نہیں ہم نادان ہیں اتحادی قوت میں اس قوت میں مسائل میں ہم عالم ہیں الحمد للہ دلائل وہ مولانا نے فیس صاحب نے آیت پری وہ عبارت پڑھی مسلم و ثبوت کی کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہے میں نے کبھی انکار کیا لیکن غیر مقلد کے لیے تو درید بیان کی جا سکتی ہے اب دیکھیے نا مسلمان کے لیے تو قرآن کی آیت حجت ہے لیکن غیر مسلم کے لیے اگر کوئی اقلی درید بیان کر دی جائے تو پھر ان کو گنجائش ہے انکار کی حضرت میں مقمد ہوں میں کہتا ہوں میرے امام کا مفتح ہی قول میرے لیے حجت ہے لیکن اس با وقت بات یار مکمل سے ہو رہی ہے اس کے سامنے میں کتاب و سمجھ دلال پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں مجھے امام نے منع نہیں کیا مولی صاحب نے ایک بات کا کچھ مطلب لے لیا میں نے یہ کہا تھا کہ آئے تھے اپنے مطلب یہ نہیں لیے اور قرآن پڑھنے کو بہت ابھی آپ اندازہ چاہیے کہ مغالتا کیا ہو سکتا ہے یہ مولانا کا مغالتا حالانکہ میں یہ نہیں کہا تھا مولانا یہ مغالطہ دینا دینا دائی کی ہے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ رائے کیوں پڑھی آئے تو ہماری جان ہمیں آپ ہوتی ہے لیکن آپ صحیح بات کر کے خلاف ہے شاہ یہ آپ کے تعریف لکھی ہے اگر لکھی ہے نہیں تو پھر غلط یہی آپ صحیح مانتے میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ روایت اور روایت وہ جو سمجھا جائے درائز کیا ہمارا سامنا تو فکر سام جو قرآن حدیث سے ثابت ہو وہ قرآن حدیث سے ثابت ہو وہ تو ہے ہی نہیں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے بار لکھتے ہیں کہ معیس فلوئی کو لینا تکلیف نہیں آپ پھر اسی چیز کو سامنے لاتے جو چیز کا ہے وہ چیزوں میں سامنے پھر لکھتے ہیں کہ میں نے اردو کا نام پیش رو کا مولانا کیا نہیں ہے تو مدد کیے تو بلا کیا جیسا جمع نکل جائے آیت یہ ہے آیت یہ ہے یا پیچھے لگنے والے آپ روز کے لیے کریں دور کے لیے مقلد وہ ہوئے یا وہ ہو آپ خود پیس کریں آیت جانگ سو پڑھ کے دیکھیں خدا کے بندے یہ آپ کا حال ہے اس طرح پیس جاتے خدا کا خوف کہو اتنی اندھی نہیں ہے اللہ آپ کو ہم آپ کو خدا جاہل نہیں کہتے اگر جاہل رہے تو کیسے بولتے لیکن کیا کہیں باتیں خود خدا ہوتی ہو جاتی خود ہو جاتا ہے کیا کہیں میرے بھائی ہو نہیں پیروی وہ ہے جو بلا دلیل سے کے آپ کے فکا ہی لکھتے ہیں بلادلیل کے لیے پیروی آپ کو سے ایک لفظ دکھائے آپ میں تاج تیار کرتے ملفال کر رہا ہوں آپ وہ تائیم تا کہتے ہیں جو آپ کے بڑے تعین کو جو آپ کہتے ہی نہیں آج کے تائز جو کہتے ہیں اس تعلیم پہ دلال کو چپم کرے گا پھر ہم مانے. اپنی طرف سے ایک مخروط تعلیم بنا کر پھر اس میں آپ اس کو کہتے ہیں یہ تو صحیح بات آپ وہ کریں جو سب کے یہاں اچھا پھر کہتے ہیں ہاں حدیث کے نزول کے وقت دونوں حدیث کہاں تھی بھائی کتابیں حدیث کی یہ نہیں تھی لیکن حدیث تو موجود تھی حدیث تو موجود تھی صحابہ کے پاس ان کے پاس عمل کرتے تھے یہ کتاب میں حدیث موجود تھی سکہ کا اس کے ساتھ کیا صاحب کا صحیح نہیں ہے کیوں اس وقت اگر سکہ تھی تو ان لوگوں کی یہ ہے پھر آپ نے ان کو چھوڑ کر یہ کیوں لے لیا صحابہ کو لیا نا اس کو دے دوں اپنا جب آپ خود مان جو فکا اس وقت موجود تھی تو جو موجود تھی اس کو لے لو یا بتاؤ ہدایات آوشی میں آپ نے کہا اس کو نہیں تھی تو ان کو چھوڑ دوسرے آپ پہلے سما ہیں میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ اشتہار کس چیز نے کیا چیزیں تو قرآن حدیث ان سے اتہاس کیے تو جو بات قرآن حدیث سے اتحاد کر کے بتلائے اس کی تعبید آئی تقلیم دوست نہیں تو دوست اس کی یاد جو بات صحیح ہے اس کو تقلیم کرے جو ہے اس کو ماننے میں کیا ہے ہاں پھر سماتے ہیں کہ امام ابولی رحمت اللہ علیہ کے مسائل نکال کے نکالے ہوئے کہ ہم مقلد ہو سب مسائل کے مقلد ہوں گے کئی مسائل آپ نے خفا نے رجوع کر دیا ان سے کئی ففا نے اس کے خلاف بترا دیا ہے ہدایہ نکال بہت سے مسائل امام صاحب نے خود فرمائے ہیں ہدایہ خود رکھا کہتا ہے فتوا اس پر ہے ہم پوچھتے ہیں ہدایات خود لکھتا ہے کہ امام صاحب کہتا ہے کہ تلفا پہ پڑھانا اذان دینا تبریز کرنا وغیرہ لینا جائے باخل پھر کہتا ہے کہ فتوا اس پر جائے اب ہدایا کا قول ہے فتوا پر اور امام صاحب کا کال ہے وہ اس کے خلاف ہے پہلے تو فرما دیتے کہ ہم مفتادی کور کے خلاف کسی اصول کو نہیں اب دیکھو یہاں امام صاحب کے ساتھ کیا شروع کرتے مسئلہ پڑا آپ خود کہتے ہو لہذا امام صاحب کے نکالے ہوئے مسائل آپ کو امام صاحب خود یہاں لکھا ہوا خوات موجود ہے آپ نے دلائل معلوم کہ اس کی بات مانی ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ من خبر حدیث نے تو بتاؤ آپ نے کس دھندا امام صاحب دیکھا کہ ہماری بات کو دلیل کے بغیر معلوم کی ہوئے ماننا ہے ہاں. پہلے پتا لگے کون سی آیت ہے کون سی حدیث ہے کون سی دلی ہے دلیل. دلیل معلوم کرنے کے بعد اگر مان لیا آپ نے امام کار کہتے کا امام صاحب کے اخبار دلیل کے مانے ہوئے دلیل کے مانتے ہو یا دلیل کے ماننے کے بعد اگر دلیل مانتے ہو تو امام صاحب کے قول کے خلاف ہو اگر دلیل کے بعد مانتے ہو تو آپ مقدم نہیں رہے تو دلی کی لہٰذا مسئلہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا میں سماتے ہیں کہ حدیث حبیب نماز شفا ان نماز شفا سوال جو ہٹ جائے علم نہ ہو بیمار ہے اس کے لیے سوال ہی اس کا علاج ہے ہم ٹھیک ہے ہم نے حبیب زمانہ ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمیں مسئلہ نہ آیا ہم آپ سے پوچھے کہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ سوال بلا دلیل ہے یا بدلیل آج کا دعا بنتا ہے دو دلیل سے ایک اور سوال ہو اور سوال دل بلا دلیل ہو جب بنے گی ایک مقدمہ آئے دو چار یہ میرے بھائی نہیں لہٰذا آپ کا دلی لقاپس اپنی میرے بھائی سورج سے جہتی آئے کام احمد سب وہ کانوں پہ آیات نا ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے جن کو ہم نے حکم دیا امرنا ہمارے حکم سے ہدایت کرتے دیتے ٹھیک ہے پہلا سر جس کو آپ امام حکم کہاں سے نکالے حدیث سے نکالیں گے پہلی یہ بات ہے یہاں پہ امرنا ہے اگر یہ مانا کہوں گی کہ جو ہم نے بھیجایا وہ اس کے تحت تمہیں تکلیف نہیں ہے اس کو دلیل ہوگی میں آجی وہ آیا اتنا یو یہ ساری باتیں بتا دیجیے دی بال دلیل کی ہے بلا دلیل کوئی بات نہیں بلا دلیل کوئی ہدایت نہیں یہ اس بات کو موضوع تو لہذا یہی آئے دوسری جگہ پہ آئی ہے بنے امبیا نے قانون یہ دوسری بات ہے نے مسلمان تو معلوم کی تو بات نبیوں کی ہے نبیوں کی بات اپنے مکان سے کرے نبی کا جو رویے گا یہاں نبی کی بات ہے ریہو کے فی الحال بھائی ریہو کے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہمیں جو اللہ نے سمجھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہم اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ میرے دوستو آپ ایسی دلیل پیش کرو پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو کا لفظ ہو یا پھر ایسا مفہوم ہو جو تقریب کی سبحان نے تعریف کی ہے اسی کا ساتھ دکھا سکتے اگر یہ نہیں جو بار بار اس بات کو گھماتے رہنا اس سے کچھ نہیں بنے گا اگر دلیل ہے تو لاؤ میدان میں جاؤ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں سکھا وہاں اگر کیا ہے تو کچھ کر کے دکھائیں گے بات کرنے کا کوئی سوال نہیں اجمل صاحب نئے مہربان خلاصہ مکمل یہی ہے کہ اب تک مولانا دلیل کے تقریب کے وجود بالکل کو واجب کی بڑھا ہے ضرور. ضروری ضروری حکم آپ نے نہیں بتایا کہ اللہ نے واجب کیا اللہ نے کہا اتباع کا تقریب کا کہا خدا نے کہا ہے میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ سب بات اس پر مبنی ہے اساس اس کا یہ ہے کہ یا تقریب دکھائی کی کی اس سے آئے پر کسمان کریں یا آئے سے تقریب دکھائیں یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہے تو اللہ نے کب واجب کا حکم دیا دکھاوا اگر واجب کا ساس اس کا حکم کیا کہ کیا بات ہے کہ اس شکار کے واہ بنتے ہیں کیوں کہ وہاں کے شکار بنتے ہیں وضے ہو جائے گی تو خلاصی بات یہ ہے کہ آپ نے جن چیزوں کو پہنچ جاؤ تقریب کو کوئی مانتا نہیں ہے اس سے ولمبی تقریب کو بھیج ہمارا مطالبہ قائم ہے کہ بتاؤ تقریب کی تاریخ بان جس کیسی ہے اس پیسہ بت تقریب کا حکم کیا ہے جو تاریخ اس کا ہے واجب کا اس کا حکم کیا ہے آپ نہیں ہے جتنے کو آپ نہیں بتاتا بتاؤ کس اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش دے خود کہتے ہو کہ اللہ صبارت نے قرآن اللہ نے چیز مخوض ہے جو آپ کہتے ہیں اس وقت بھی تھی تو نہیں عمل کرتے اس وقت کی بھی نہیں با اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ہدایت الحمد للہ میرے دوست بزرگ میر صاحب نے اس کفا دو تین باتیں مجھے اور پوچھی ہیں ایک تو یہ کہ اپنے امام کا نام قرآن میں دکھا دو پہلے لفظ تقریر پوچھتے تھے اب کہتے اگر اتنے امام کی تقریر کرنی ہے تو اس کا نام قرآن میں دکھا دوں میں حیران ہوں کہ بھائی نماز میں لفظ، نماز کا قرآن میں حکم ہے نا فیمس لہٰذا تھا ٹھیک ہے اب کاری صاحب اٹھ کر مجھے کہیں یا پیر صاحب کہیں کہ میرا نام بھی دکھاؤ کہ مجھے حکم دیا ہے قرآن میں تو آپ دکھا سکیں گے <سلام> جب حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہیں جانتا تو جتنے بھی نہ جاننے والے ہیں وہ سارے اس کے مخاطب ہو گئے حد کی آٹ میں آپ کسی کا حکم دکھا سکیں گے کیا آپ صحیح بخاری پڑھنے سے پہلے امام بخاری کا نام قرآن یا حدیث سے دکھا دیں گے آپ اندازہ لگا لیں کہ تیر سو ایسی باتوں کو دلیل سمجھ رہے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حضرت کس لیے باتیں پیش کر رہے ہیں ہاں آپ نے یہ فرمایا کہ فیکا کا تعلق درائد سے ہے میں نے پوچھا تھا آپ نے مجھے جواب دیا بالکل سیخ بات ہے فیکا کا تعلق روایت سے اور آپ یہ کہہ چکے ہیں فرما چکے ہیں کہ روایت کی تکلید نہیں ہوتی تو درایت کی تو ہوتی ہے نا قرآن میں فیکا کا لفظ ہے آپ درائد کی طرف رجوع کو تقلید مان لیگر سمجھ رہے ہیں آپ کوئی بات اس کے بعد میں یہ یار کرتا ہوں کہ پیر صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کس فتوے کو مانتے ہیں میں تو یہ شروع میں کون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بحث ہوتی رہی ہے کہ فیتا مفتہ بھی بہت مل کر ہے آج فتوا اسی بات پر ہے کہ تنخواہ کے ساتھ پڑھانا جائز ہے دیکھیے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا مزن نہ رکھو جو تنخواہ لیتا ہو مولانا سناؤل امرت سری اور میاں نظیر دلوی نے فتوا دیا کہ موزن کو تنخواہ لینا جائز ہے اور اکثر مسجدوں میں آج تنخواہ دار مزن موجود ہیں تو کیا گئی اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف یہ جن لوگوں نے فتوا دیا ہے ان کے متعلق میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا حکم لگاتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تقلید کا مسئلہ اتنا واضح ہے تقلید کا میں حکومت کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اللہ اور رسول کی تابعہ داری ماہر کی رہنمائی میں کرنا اتباع روایات روایت دلالتن مولانا نے پڑھا تھا میں نے دلالتن پڑا ہے دلالت امتحاد سے تعلق رکھتی ہے فطا سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے بعد دیکھو میں عرض کرتا ہوں بغیر فکا کے جو شخص آج فکا کا انکار بھی کر رہا ہے بغیر فکا کے وہ بھی عمل نہیں کرتا وہ انکار بھی کرتا ہے اور ساری زندگی فکا پر سنئے میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں نماز میں دو رقط نماز میں کتنی شرائط ہیں اس کے رکن کتنے ہیں اس کے واجبات کتنے ہیں اس کی سنتیں کتنی ہیں اس کے مستحبات کتنے ہیں کتنی باتوں سے نماز مفرو ہوتی ہے کتنی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیوں بھائی نماز پڑھنے کے لیے جاننا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے نا میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف فکا کی کتاب میں آپ کو یہ ملیں گے میں حضرت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت اگر آپ تکلیف کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو تکلیف کے بغیر یہ سارا پتا ہے تو آپ نماز کی شرطیں مجھے حدیث سے کسی ایک کتاب سے دکھا دے نمازوں کے رکن مجھے کسی ایک کتاب سے دکھا دے نماز کے مستحبات کسی ایک کتاب سے دکھا دے نماز کے مصروحات کسی ایک کتاب سے دکھا دے نماز کے مفصدات کسی ایک کتاب سے دکھا دے میں <تصفح> پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک کتاب کا نام لکھ کر مجھے میرے پاس چیک رہے تھے کہ مولوی امین یہ بخاری ہے یا یہ مسکاط ہے جس میں ایک ہی صفحے پر سکا کی کتابوں کی طرح میں نماز کے سارے رکن دکھا سکتا ہوں میں نماز کے سارے مسداد دکھا سکتا ہوں لیکن آپ یقین جانے کہ یہ قتل نہیں دکھا سکیں گے سنیے میں کہتا ہوں نماز شروع سکا سے ہوتی ہے نماز شروع آپ نماز پڑھتے ہیں نا آپ کے امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہاں سے اونچی آواز سے امام الگ رہتا تھا یا آہستہ آواز سے <سؤال> اور مقدی آہستہ <سؤال> آواز سے میں پیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس کو آپ سیکھا کا مسئلہ نہیں مانتے تو ایک حدیث پڑھ کے سنا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تمہارا امام تقبیر تحریم بلند آواز سے کرا کہا کرے اور تو تمہارا مقدی تقویر تحریر آہستہ آواز سے کہا کرے میں کم از اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں کہ باوجود وسیع مطالعہ کرنے کے ایسی حدیث مجھے نہیں ملی اور میں یہی یقین رکھتا ہوں کہ میں اس مسئلے میں فیقا پر عمل کر رہا کرا عمل اس میں پیر صاحب کا اسی مسئلے پر ہے اگر پیر صاحب آج مجھے یہ حدیث دکھا دیں اور وہ اعلان کریں کہ میں اس مسئلے پر فیقہ کا عمل نہیں میں حدیث پر عمل کرتا ہوں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسی مدمے میں حضرت کا شکریہ ادا کروں گا میں نے بھی سنا ہو پنجاب میں کہ حضرت ایک بہت بڑے کتب خانے کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے اور حضرت کا وسیع مطالعہ ہے آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے وسیع مطالعے سے میں بھی کچھ استفادہ کروں نماز کے مصروحات مستحبات کسی حدیث کی کتاب سے یوں اٹھا کر حضرت پڑھ کر سنا دیں کیوں بھی یہ ٹھیک ہے نا نماز پڑھتے ہیں نا آپ سارے بلد یہ بلد کہ بلد امام اللہ اکبر مولانا آواز سے کہے اور مقدی اہشتہ آباد سے یہ حدیث پیر صاحب مجھے اٹھ سنا دیں گے میں پیر صاحب کے مطالعے قائل ہو جاؤں گا اور حضرت کا شکر گزار ہو جاؤں گا میرا یہی دعویٰ ہے اور میں اس دعوے پر قائم ہوں الحمدللہ کہ بغیر فقہ پر عمل کیے آپ نماز بھی ایک رکت نہیں کر سکتے اس کے میں نے ایک مسئلہ اور اس کے موٹے موٹے باتیں مجھ سے تو آپ بار بار پوچھیں نا تقریب کا حکم بتائیں سورج کی طرح یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ عمل حضرت چلی فٹا پر ہے <متحدث> امن حضرت کا بھی ویسے یہ دوسری بات ہے کہ ہم فوکا ہاتھ شکر گزار بھی ہیں نا یا کھڑا آپ بھی کہیں جان نہیں سامان بخاری کا قرآن سے نام دکھاؤ بھائی ہم بخاری کے مقدمے نہیں جس کے ہم چاپے اس کا نام دکھا پکے ساتھ امین الفاظ ہمارے امام کا نام موجود ہے تم خلاج مفتابی خل آپ کو ماننا ہے اب امام کے خلاف ہی مختار کو مان لیا اس پر ہمارے مسئلے کو آپ نے پیش کیا حادیث نہ ہو لیکن فران ہو رہا مول میں پتہ دیا اب وہ ذرا ذرا مجھ سے پوچھتے میں کیا فتبہ لگاؤں پران کو بن جایا بعد پہنا پوچھا بار القن لگا وہ فران کیسے کوئی نہ لہٰذا ہم کسی اور کیا جاتا یہاں کا کی مثال پیچھے کا جانی یہ کہتا ہے کادانی یہ کہتا ہے جانی تو اپنے آپ کو حضیبتا ہو ساری دیکھو ہمیں اس سے بات نہیں ہے خوش بھی ہوا دیکھے یہاں نہیں ہے یہاں موجود نہیں ہوں محالی کا سوال بہال یہ ہمارا کو نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں آپ دلال سے بات کریں دلال پیش کریں فلاح کا جانی یہ کیا سر سید نے انکار کیا ہمارا کیا انکار کیا سے پوچھے گا اس کیا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دل. مجھے سید کا نام دے کر اور وہاں کا نام دے کر مجھے آپ اسے عادی نہ سکتے مجھے آپ دکھائیں جو میں چیز آپ سے کہ یہاں وہ ایسی عائد اور حدیث دکھائیں جس میں تکلیف کا ہو صبح کو یا پھر اس کی جو فخار کی ہے کسی غیر نبی کی بات بغیر دلیل کے ماننا قرآن حدیث کیا جماعت کے علاوہ قرآن تعریف ہے اس تعریف کے مطابق آپ کو قرآن کا یاد کرتے تاکہ پڑھ کے تکلیف کرو یہ قرآن میں کے اچھا کہتے ہیں کہ فکر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے جب یہ فکر کی کتابیں بنی نہیں تھی تو سب لوگ کسے پڑھتے تھے پہلا مسئلہ دوسری بات کہتے ہیں ان لوگوں کی فکر دی ان کو تم لوگوں نے کی چھوڑ دیا بھائی نہیں بھائی یا یہ دوسری ہے وہ دوسری ہے کوئی تو بات ہے کچھ تو راہ جس کی کچھ تو بات ہے سورت یہ پیدا ہوگی مجھے پوچھتے مسئلہ جناب عالمی شعیب کے مسئلے سب ہادی میں موجود ہیں اپنے سب کو کیا سنا چاہیے اگر آپ کو یہ منظور ہے آئیے ہمارے پاس مدد کیا کہ میرے پاس پڑھی میں سب متادی آپ کو پنگا دوں مجھے نہیں لیکن آپ نے ایک مسئلہ پوچھا ہے تقویر کا ایک تصویر کا مسئلہ پوچھا ہے موجود رسول اللہ سب خدمے آئے ابھی مگر صدیق رسول اللہ صلاحی تخویر لوگوں کو سنا رہا یہ جہازی یا نہیں کی. امام کی تقریر آتما تقریر ایک امام کی امام کی آواز نہیں پہنچتی وہ آواز کر کے ان کو پہنچائے اور دوسرے آواز سا ہم ان کی آواز نہیں کہتے تھے اگر سب کہیں تو پھر ان کی سلانے کی ضرورت نہیں سمجھتے ایک ہی کہتا ہے جو ان تک آواز نہیں چاہتی جب دوسرے کو ضرورت پڑی کہ وہ آواز کو سنائے آپ کیا آپ ہری مگر مطالعہ کریں ہاں ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس حساب سے مطالبہ کرتے ہیں جو مسئلہ مشکل مسئلہ آتا ہے جس فکر کو کوئی مسئلہ ملتا ہے حدیث دلال کے موسم کا مانگے گا دلال کے خلاف ہم نہیں مانگتے لیکن سننا ماننا مشکل بہت پڑے گی برابر کی تو ہے آئی نہ دیکھ لیا جاتا دیکھ پائے گا مجھے کہتے ہو تم فکر کے بجائے نہیں کہہ سکتے ہو ہم نے اپنا پروسا کیا اب آپ دوں گی آپ لوگ حدیث کے بجائے بچانے نہیں ہو سکتے جانے کے ہوگا فکر پیش کر کے ہم اپنا مذہب نہیں بچا سکتے جن لوگوں کو فکری حاطے دے کر وہ ہم اپنا مذہب نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو پلان نہیں کہہ سکتے حدیث پہ حدیث بچے ہو جب کو پلانے کیے حدیث کے محتاج آپ ہمیں نہیں میں دوستوں ہاں یہ ضرور ہے علماء ہمارے سردار ہیں ہم اس استفادہ کرتے ہیں لیکن تقریر نہیں استفادہ اور چیز ہے تقریر اور ہے جہاں تلال کے معبودی کے ہے اور ہم اس کو سلال کے صحیح صحیح سمجھتے ہیں۔ کیا کی احمدی نہیں لیکن آپ خامخواہ گے نہیں تم فکر ہوئے کر نہیں سکتے کر نہیں سکتے چل نہیں سکتے ان کا وجود ہی نہیں تھا یہ سارے مسالہ حبیب میں موجود ہے حبیب بیچ کی نہ یہ تبافی عالم ہے عالم کی تابے نہیں کی جائے گی یہ الفاظ ہے اس سے کیا کہ تکلیف نہیں کی جائے گی کیا مانا ہے خدا کا خوف ہے اللہ سے ڈرتے ہو اتنے مجموعے حدیث اس قرآن کا ترجمہ بھی حدیث کا ترجمہ تعلیم کر دو اللہ سے کرو مولانا یہ نفیز ہے اس طرح کہاں کو جائے مجھ میں یہ تکلیف نہیں کی جائے کسی موری کو خدا کے واسطے بتاؤ یہ سارے نے مانا کیا کسی مترجم نے مانا کیا کسی لوگوں نے مانا کیا کیا بنائی تکلیف کی تاریخ سے کیوں آپ بھاگتے جس کو آپ تھوڑا تکلیف کرتے اس کو کیوں بھاگتے بات کوئی تو بات ہے؟ ہاں کردیشور سید نے جو ہے وہ تقریب کا انکار کیا وہ اسے جا کے اس میں وہ مصیب ہے یا مفتی ہے اللہ کے پاس گیا جو چیز کا وہ مستحق تھا اس سے آ کے ہم اپنی زندگی کو لیں ہم جس چیز کے لیے بیٹھے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے بھائی تکلیف کیا تکلیف کیا تھی ان کو پہلے سمجھاؤ آپ نے آدھا وقت کو ابھی ختم کر دیا ہے کئی مختلف ختم ہونے کا وقت ہے آپ لوگوں کو پہلے یہ سمجھاؤ کہ اللہ کے برو تفریح ہے تکلیف کی تاریخ جو خفا نے کی ہے علماء نے کی ہے وہ یہ لوگوں کی کتابوں میں یہ کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات ماننا اور علما سب یہ لکھتے ہیں کی پڑی ہے ساتھ یہ ابن حمام کی وہ کیا نبی تحریر پڑی ہے میرے پاس اس نے بھی یہ ساتھ لکھا ہے کہ تقریر کا مانا یہ ہے کہ غیر دلیل کی, کی بات ماننا یہ میرے پاس ابن حمان کی ہے بعض موجود ہے اب اس کو نکال سب کتابیں موجود ہیں تقریر کا معنی یہ ہے کہ کسی کی بات غیر نبی کسی کی بات بغیر دلیل سے ماننا بغیر دلیل کے جاننے سے ماننا اور پھر دلیل بھی بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث کیا ہے ان چیزوں کے جانے کے بغیر اسفات کو مانگنا یہ ہے تقریب اس تاریخ پر آپ کسی آیت کو اس آیت پر کسی کو آپ حضرت اس کے بعد فرما میں اسے کہا کہ امام کس کو مختلف امام کے پیچھے نہ آگے نہ پیچھے نہ آگے نہ پیچھے اس کے پیچھے جاتے یہ کہا تھا رکو گئے تو رکو تو رکو سا اسے آگے دے یہ تقریب ہے کیا دھوکے دے رہے ہیں یہ اس امام کے کہنے پر ہم کر رہے ہیں. تمہارے کہنے پہ کر رہے ہیں. کسی عالم کے کہنے پہ چڑھے کسی فکر کے سب علیہ وسلم حکم دیا کہ جتنا ایمان کا جو پیرمبر کے سکلی ہے اس دلیل کے ساتھ امام کی تابینائی کرتے چلو تم امام کے خلاف جاتے ہو تم امام پانچ روپیہ کا نہیں اٹھو گے ایمان کو تمہار ہوگا ہمیں داقاعدہ یا کلیا تمہارا چوٹ دیا القدا اللہ کی وقت ہی اللہ کی تصویر ڈائمن اللہ کی یہ بار قائم نہیں ہو سکتا <تصفح> یہ بات میرے ساری لوگ زیادہ ساری سے بولانا کام نہیں کرتا اب ہم بھائی بن کے بیٹھے لوگوں کو نہ بولا ہم کرنا چاہیے نہ آپ چاہیے ہمیں ایسی بات کہیں جسے لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں کو <تصفح> جس سے لوگوں کو ہدایت ہو جس سے لوگوں کو رہنمائی ہو مسئلے میں اتنی لو لوگ تو جان گئے کہ جس چیز کا میں مطالبہ سب سے کر رہا ہوں وہ جا دوں سب سے بولے میں بول رہا ہوں بار بار تک تک الحمد للہ میرے دوست اور بزرگوں میں نے قرآن پاکی آیات اور حادیث پڑھی ہیں آپ کے سامنے مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے نبی کی حدیثیں پڑھی ہیں حضرت کو اس بات پر فخر ہے کہ جادو گو جو سر پر کر بولے حضرت کو اس بات پر فخر ہے کہ میں چار مین چار شیر پڑے دے. یہ خر... میں نے قرآن پر فخر کر رہا ہوں حضرت نے بار بار آپ لوگوں کو یہ کہنا کہا ہے کہ مولوی امین نے قرآن کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے دیش کا بھی کیوں بھئی اگر میں نے یہاں ترجمہ غلط کیا ہے تو پیر صاحب کا فرض لانا تھا صحیح ترجمہ کریں اتباع کا ترجمہ وہ بھی پیروی کریں گے اور تقلید کا ترجمہ بھی پیروی ہی ہوتا ہے آخر بات کیا ہے اگر میں نے ترجمہ غلط کیا مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے یا فریب ہے تو حضرت آپ یہاں صحیح ترجمہ تو کر کے دکھائے لوگوں کو تم بات سمجھ میں آئے گی نا اور وہ دیکھو جو میں نے بات کہی تھی مولانا نے یہ بات مان لی کہ ہم بھی سیکھا پڑھتے ہیں سکا کو مانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مانتے ذرا اپنے ذہن کو اس میں دخل دیتے ہیں اگر ہماری عقل کہہ دے کہ یہ بات صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں اپنی عقل نہ مانیں تو ہم نہیں مانتے تو یہ فکا میں اپنی عقل دوڑاتے ہیں دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت نے کہا کہ تم ایک فکا کہتے ہو ہم تو چاروں پڑھتے ہیں لیکن چاروں فکا پڑھنے والے بھی حدیث سے وہ مجھے نماز کے فراہد واجبات میں نے کہا تھا کہ دوپہر کی طرح روشن رہا یہ بات میں نے کہا تھا امام کا بلند آباد سے اللہ حقبر کہنا اور مقدی کا آہستہ آباد سے اللہ پر کہنا یہ حدیث کے لفظوں میں نہیں ہے اس میں سے سمجھا جائے گا نا اسی کو فکا کہتے ہیں نا تو مولانا نے بھی مقدیوں کے لیے اقوا کا لفظ مجھے نہیں دکھایا یہ دکھا دیا رپہیہ بھی کہ مقتی کے لیے لفظ اخبا کا موجود ہو جو میں نے دعویٰ کیا تھا باوجود حضرت کا بہت بڑا کتب خانہ ہونے کے مجھے اخبا کا لفظ نہیں دکھا سکے آپ نے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے جس کو فکا کہتے ہیں تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ نہیں کہ نماز شروع ہوئی فکا سے ہوتی ہے نماز شروع ہوئی فکا سے ہوتی ہے اور حضرت دنے آپ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ فلاں تقلید کی یہ تعریف کی ہے فلاں یہ کی ہے اور میں نے جو تعریف کی ہے سنو ایک فرق ہے اس میں ایک ہے متلق تقلید کسی کی کرتے پھرو وہ دیرے بحث ہی نہیں ہے یہاں یہاں دیرے بحث ہے مونجتے کی تقلید کس کی تقلید ہے مجھ صحت تک کی تکلیف کی تعریف میں نے یہ کی ہے ابتباؤ روایت دلالتن ابتباؤ روایت کتابوں سنت پر اس مہر شریعت کی رہنمائی میں عمل کرنا اور سنیں بھائی جو ہم شور سور تفات پڑتے ہیں نا اس میں کیا کہتے ہیں یہ بے نسرات المستی اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ کیا دعا ختم ہو گئی ہے نہیں سراۃ الزین علیہم ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق ان کی تکلیف کرے ہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے کیوں کسی کے پیچھے چلنا تکلیف ہوتا ہے یا نہیں دید دید ہوتا ہے دید دید نا, دید دید نا دید دید وہ کتنی جو آتے ہیں؟ کیا صرف نبی ہے حضرت فرما رہے ہیں صرف نبی قرآن کہتا ہے نبی صدیق شوہدار تالحم دو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی آگے کیا آ رہا ہے غیر علی اے اللہ ہمیں رہبروں کی تکلید پر رکھنا اور رہدنوں کی تکلید سے بچانا سورت فاتح نے فیصلہ کر دیا جس تکلید کا ہم کہہ رہے ہیں دعویٰ وہ راہبر کی تکلید ہے کس کی تکلید ہے اور جس کا رد ہے قرآن حدیث میں وہ کس کی تکلید ہے رہدن کی تکلیف ہے کس کی تکلید ہے رہدن کی تکلید ہے میں نے قرآن پاک اور حدیثیں جتنی ہیں اس کا ایک ہی مولانا اٹھ کر مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے میں کہتا ہوں اطاع کا ترجمہ بھی پیروی تابہ داری تقریر کا ترجمہ بھی پیروی اور تابہ داری اتباع کا ترجمہ بھی پیروی اور تابہ داری تقلیر کا ترجمہ بھی پیروی اور تابعہ داری تو میں نے جو دعا حضور کی بتائی تھی دیکھیے اللہ کا نبی ناراض ہے ان لوگوں سے جو اہل علم کی تکلیر نہیں کرتے اللہ کا نبی دعا کر رہے کہ اللہ وہ نہ جب ان سارے تقریب کا فتنا بہت کھڑا ہو تو کیا بھائی آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی آپ کا چہرہ نہ دیکھنا چاہے آپ میں سے کوئی چاہتا ہے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ